آج کے سبق میں آپ سورت العصر اور سورت التکاثر کی مشق کریں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصری والعصری یہاں گول دائرہ ہے آیت ختم ہونے کی علامت ہے اور اوپر لا لکھا ہوا ہے یہاں لا لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب متصل ہے اگلی آیت کے ساتھ اگر آپ ملانا چاہیں تو ملا بھی سکتے ہیں ملانے کی صورت میں وہ لاس پڑیں گے اور آواز اور سانس جاری رکھیں گے اب وقت کرنا چاہیں تو پھر را ساکن ہو جائے گا پیچھے چونکہ زبر ہے را پر بھی ہوگا والعصر ان الانسان یہاں نون مشدد ہے گنا ہوگا یہاں نون پر اقفا کریں گے ان سین لفی خش لَفِي خوش یہاں را کے نیچے دو زیر تنوین ہے جب آپ اگلی آیت سے ملانا چاہیں گے تو خوش پڑھیں پڑیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ راہ باریک ہوگا اور اگلی آیت میں چونکہ پہلے حمزہ آ رہا ہے لہٰذا یہاں اظہار بھی ہوگا اظہار حلقی اور وقت کی صورت میں راہ پر ہوگا اس لیے کہ پہلے پیش آ رہا ہے لفی لَفِي رو لفی خوشرو کو پر کر کے پڑھتے ہیں بالحقی یہاں علامت ایک تو یہ پانچ لکھا ہوا ہے یہ قائم مقام آیت کی ہوتا ہے لیکن اوپر لا لکھا ہوا ہے جس کے معنی ہے کہ اس کو آگے ملا کر پڑھیے وقت نہ کیجیے تو ملانے کی صورت بالحقی پڑیں گے وقت کی صورت میں ہوتا تو بالحق کو اگر وقت کریں سانس لمبا نہ ہو تو وقت کر کے دوبارہ وا توا سو اور اگلی عادت سے ملائیں گے وطواصو وطواصو بسوبری بسوبری بسوبری بسوبری سواد پر ہوگا باساکن ہے صفت قلقلہ اور راہ کے نیچے زیر ہے یہاں چونکہ سورت بھی ختم ہوتی رکو بھی تو راہ ساکن کریں گے اور پر پڑیں گے اس زبر کی وجہ سے بس صبرو بس صبرو سورت العصر کی آپ نے مشق کر لی آئیے اب اس کے بعد سورت الکافر کی مشق کرتے ہیں بسم اللہ, الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الحمت کا سور یہاں راہ کے اوپر پیش ہے راپور ہوگا اس صورت میں جب کہ آپ یہاں ملا رہے ہیں تھکاسورو حتا لیکن وقت کریں گے تب بھی راہپور ہوگا اس لیے کہ اس سے پیچھے پھر پیش آ رہا ہے اللہ کمت راہ پر ہوگا اس لیے کہ حد کے اوپر پیش ہے المکو پر ہوگا الفی بی یہاں راگ کے اوپر جب زبر پڑیں گے اور کل کے ساتھ ملائیں گے تو راہ پر ہوگا لیکن جب وقت کریں گے تو راہ ساکن ہونے کی صورت میں پیچھے چونکہ زیر ہے اس لیے باریک ہوگا اور وقت کرنا بہتر ہے اس لیے کہ آیت بھی ختم ہوئی اور وقت مطلق بھی ہے حتّى حتّى تَعْلَمُونَ یہاں جب اس آیت کو اگلے حصے سے ملائیں گے تالمون سم پڑیں گے اور آپ ملا بھی سکتے ہیں اس لیے کہ اوپر یہ لا لکھا ہوا اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کا اس آیت کے ساتھ تعلق ہے مانوی لحاظ سے اور وقت کریں گے تو نور ساکن ہوگا سعف تلم سعف نیم مشدد ہے غنہ کریں گے سم کلو سوف, سوف, سوف تعلمون تعلمون تو وصل کی صورت میں ہوگا جب وقت کریں گے اور ہے بھی علامت وقت مطلق کی نون ساکن پڑیں گے تالمون تعلمون المون کلونا علم یقینی وصل کی صورت میں ہے اور وقت کی صورت میں نور ساکن پڑیں گے المل قلم اس صورت میں یقین پر آپ یہاں مد کر سکتے مد وقف بھی لارا الجما لاہ کے اوپر زبر ہے پر پڑیں گے نون مشدد ہے غنہ کریں گے یہاں لا لکھا ہوا آیت کے دائرے کے اوپر آپ اس کو اگلی آیت سے ملا بھی سکتے ہیں ملانے کی صورت میں جہینہ ہوگا اور وقف بھی کر سکتے ہیں الجہین پڑیں گے لتا ان ج ان تم مشدت ہے غن نہ ہوگا ل را کی بر صبر ہے پر پڑیں گے غن نون مشدت ہے غن نہ ہوگا لتاؤ آئی نل یقینی آئی نل یقینی اب یہاں بصل کی صورت میں یقینی ہوگا اور وقت کی صورت میں نون ساکل ہوگا آئی نل یقین آئی اليقين نون مشدت دونوں جگہ گن کریں گے یُو مَ تنوین کے بعد آئین ہے یہاں اظہار حلقی ہوگا اور یہاں نون مشدد ہے غنہ کریں گے یوم عن